الم چوری اصح بل فیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردیگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا, ألم يجعل في کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بےکار نہیں کر دی تھی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے ترمیج سجیل جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ چناچے انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا